رحمن وحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین کو ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری سے درخت نمبر چھ ہے کی کی اور ورتفتح میں ہم لوگ اس میں اعظم آصمہ کے بحث میں اسم نمبر اکیس یا علیم کے بارے میں چل رہا ہے اور آج عالم کے سلسلے میں اس کا جو ہے آخری بحث جو ہے اللہ علیم جل ال کے فیوز و برکات کے عنوان سے جو ہے کچھ مطالعہ عالم کے خطرے میں پیش کر رہا ہوں تو فرماتے سلسلے میں آسمۂ بار تعلیم نمبر نقطۂ نمبر ایک اسم ہے بار تعلیم یہ عشم مشترک ہے اس کی عادت ایک سو پچاس ہے اس میں اب جد کبیر کے لحاظ سے ایک سو پچاس ہے اس کی عادت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم میں صفات جلالی و جمالی دونوں ہیں یعنی ان کا یہ سم جو اللہ تعالیٰ کا اس نام یہ کے مشترک اس میں صفات جلالی و جمالی دونوں یعنی دونوں کے خصوصیات ہیں اس عصم میں یہ توضیب بندہ حقیر کی طرف سے ہیں نمرہ اگر اس رسم کو جمعہ کے رات کو اس کی مزید خوش ہیں دے اس اسم کو جمعہ کی, اس جمع کی رات کو یعنی شب جمعہ نماز شاہ کے بعد سو مرتبہ سجدے میں پڑھ کر سجدے پر سو جائیں تو پوشیدہ کام جو کہ متعلق آگاہی ہو جاتی ہے ایک بندہ جو ہے کسی پوشیدہ کام کے بارے میں معلومات لینا چاہیں اللہ کے حضور سے تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس اسم کو جمعہ کی رات کو یعنی شبِ جمعہ جیسا ہم بولتے ہیں اس کو جمعہ کی رات بولتے ہیں اچھا نماز اشاء کے بعد سو مرتبہ سجدے میں پڑھ کر سو جائیں تو پوشیدہ کام کے متعلق آگاہی ہو جاتی ہے نمبر دو اس اسم کا کثرت سے ذکر کرنے سے معرفت الاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے علوم سے متعلق ہے لہذا جو ہے اس اسم کا کثرت سے ذکر کرنے سے معروت لاہے کے دروازے کھل جاتے ہیں نمبر چار فرما نے کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جنگل میں جا کر دو رقد نماز ادا کرے گلا رخ ہو کر بیٹھ کر ہزار مرتبہ یہ سلم پڑھنے سے حاجت پوری ہو جاتی ہے جنگل میں جا کر مطلب سے باہر خلو جگہ پہ جا کے نمبر پانچ فرماتے ہیں کلب یعنی دل کو منور کرنے کے لیے اس اسم کا ورد و ایک اکثیر ہے یعنی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ڈن ہے کلب کو منور کرنے کے لیے اس اسم کا ورد ایک اکثیر ہے یعنی جو بند اس اسم کو اس نیت سے اللہ میرے دل کو منور کر دے تیرے نور معرفت سے تیرے اسلام کے نوع سے قرآن کے نوح سے دل کو منور کر دے اس نیت سے پڑھیں گے فرماتے ہیں ضرور اس کا دل منور ہوگا یہ پانچ توضیات جو ہیں اس کا حوالہ شہر ہے اوراد فتھیہ کی جناب طالب الشری صاحب کے طالب ہیں اس کے صفحہ نمبر ایک سو تین پر ہے اس قسم کے خاص برکت نمبر چھ ایک حرمۃم خواصہ علاقل بھی قلب ذاکرہ اور مدیث کے خوشیات میں سے یہ کہ یہ سم جو کھول دیتا معروف الہی کو قلب ذاکر جو شخص اس رسم کو کثرت سے پڑتا رہے گا تو اس کے دل کو کھول دیتا یہ رسم یعنی اس اسم مقدس کے خواص میں سے ہے کہ جو شخص اس کا وط کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معروف کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ کے معرفت کے علم دروازے کھول دیتے ہیں یہ جو ہے کتاب مصباح کا فہمی کی کتاب ہے اس کے سوائے نمبر چار سو اٹھتر پہ اس معرف سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی مراد ہے نیجر علوم بھی مراد ہو سکتے ہیں یہ توضیح بندہ کی طرف سے نمبر سات یہ جو کوئی بات نماز پنج گانا کہ سو بار کرے ہر پانچ نماز کے بعد سو بار کرے یا عالم الغیبی اے غیب کے جاننے والے اے غیب جانزاد حق تعالیٰ اس کو اہل کا سے کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے حقائق کے پردے جو جو حقائق لوگ نہیں جانتے ہیں غیب ہیں ان سے پردے ہٹا کر وہ اہل کا سے کرے گا وہ حقائق دیکھنے لگ جائیں گے پشت پردہ چیزیں دیکھنے لگ جائیں گے لانچ لوگوں کے دل کی باتیں جاننے لگ جائیں گے اس مطلب اس کا یہ تو جو کئی بعد نماز پن جانے کہ سو بار کا یہ عالم الغیب حق تعالیٰ اس کو اہل کا سے کرے گا اس کے سامنے سے بہت سے پردے ہٹ چکے ہوں گے بہت حقائق وہ جانیں گے جو عام لوگ نہیں جانتے نمبر آٹھ فرماتے ہیں اگر چاہیں اسرارغ غیبی پر آگاہی آگاہ ہو اب غیبی اثر پر آگاہ ہو تو شبِ جمعہ کو بعد نماز عشاء کے سو بار شجے میں جو کہہ کر سو رہے ہیں یعنی سو دفعہ اس کو جیسے یہ عبارت پہلے بھی ہے تو سو بار شجے میں کہہ کر سو رہے ہیں یعنی سو جائے تو اثرات غیبی پر مطلع ہو جائے گا یہ فرماتے ہیں یہ دو یہ جو ہے برکت حرز سلمانی جو تاویزات کی کتاب ہے اس میں اسرار اسمال حسنیہ کے اسرار و حسد لکھا ہوئے اس کی صفحہ نمبر ایک سو اکیاون پر ہے اگر چاہے اسرار غیبی پر آگاہ ہو ہاں غریبی اسرار جاننا چاہیں تو شب جمعہ کو بعد نماز شاہ کے سو بار سجدے میں کہہ کر سو رہا ہے سجدے میں کہہ کر سو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اسرار غیبی پہ اس کو علم دے گا آگاہی دے گا نمبر نو جو ہے اگر کوئی طالب علم اس کا نقش لکھ کر پڑھے نقش بھی لکھے اور لکھ کر پڑھے تو بہت جلد عالم ہو جاوے یعنی اس کا نقش لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ ہی اس سے مقدس کا ورد بھی کرتے رہیں تو بہت جلد عالم ہو جائے گا اس کا جیسے نقش کا بھی بڑے اہمیت ہے اسے معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو اس کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سے جو اس کو بہت جلد عالم ہو جائے گا یقیناً دین کا عالم ہو جائے گا رموز کا عالم ہو جائے گا یہ یہ نقش جس کا جو ہے یہاں لکھا ہوا میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا یہ یہ خصوصیت بھی جو ہے اور یہ نقش بھی کتاب حضر سلمانی سے اس کے صفحہ نمبر ایک سو اور نمبر دس جو شکست پر مدیشم کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالی دقائق علوم اسے کے علوم اور خفائل اسرار مفی سر پر متعلق کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے ذخیر علوم اور اسرار الہی سے متعلق کر دے گا آگاہ کے علوم اور خفائی اس کو انہوں نے عالم غیب سے بھی کیا پہلے اور کتابوں میں اور اس میں جو ہے فرماتے ہیں جو شاید اسم کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ذقائق علوم اور حفایہ ہاں خفای السرار یعنی مخی اثرات پہ جو ہے متعلق کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ ذقع علوم اور اسرار سے متعلق کرے گا آگاہ کرے گا اور حکمت سے نوازے گا ہاں یہ حکمت کے معنی لکھا ہے اشاہ حقیقت کے علم ہوگا اور جو علوم وہ نہیں جانتا وہ سیکھ جائے گا نمبر گیارہ جو ہے اس کا حوالہ کتاب اکثر العوت کی صفحہ نمبر تین سو تیرہ ہے یہ بھی دوام اور مختلف جو ہے وظائف کی کتاب ہے عربی میں ہے اس کی صفحہ نمبر تین سو تیرہ بندا وہاں سے ترجمہ کی نمبر گیارہ جو شاید اس کا وف اس کا علم اس سے بڑا نقش ہے جو, جو ابھی دے رہا ہوں بنا کر اپنے ساتھ رکھے اور اس کا ویف بھی کرتے رہیں نقش بھی بنا کر سارا کہ اس کے وف بھی پڑھتا رہیں تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت اور انتہائی لطیف و باریک امور کا علم دے گا جو اور اسے امور شریعہ میں فہم و فراست دے گا شریعت علم نے اس کو سمجھ بوجھ دے گا دے اس کے لیے سینہ کھول جائے گا دین سمجھ لیں تو اس کا جو ہے اس کا وقف بھی آپ لوگوں کو کتاب ایک و دعوت کے صفحہ نمبر تین سو سے آپ لوگوں کو بھیجوں گا اس اس مقدر کے جو ہے فیوز و برکات کے حوالے سے جو کچھ یہاں میں نے مختلف کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوں یہ آٹھ دس گیارہ جو فیض و برکات کتابوں سے مجھے ملا ہے یہ اس اس مقدرس کے فیضات میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے قطر فوجات کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے عظیم سمندر سے یعنی اس قسم کے جو ہے فیضات کے عظیم سمندر میں سے یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے اس کو قدرے کی بھی حیثیت نہیں کیونکہ جو ہیں اسی صفات علم ہی کے برکت سے یہ تمام علوم ہیں جو انسانوں کے پاس ہیں اور انہی علوم کے بدولت بر و بہر و فضا کو مشخر کر رکھا انسان نے اس کے موجود اللہ فرماتا و ماؤتی تم العلم کل یعنی تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے اللہ علم مطلق کا مالک ہے اس لیے جو ہے اس اسم مقدس کے فیوز بھی لامحدود ہیں جس سے صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مقدس کا جو ہے دائرہ کتنا وسیع ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ ہمارا کردہ اللہ تعالیٰ کے علم ہو قدرت یا اللہ کے علم بھی اللہ کے صفات ذات میں سے ہے ہاں صفات ذات میں سے جب سے اللہ اللہ علم ہے علم خدا کے ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی تمام صفا ذاتی ہیں ہاں جی اللہ ذاتی ہی عالم ہے علیم ہے اس کو کسی نے علم آتا نہیں کیا اس کے علم اس کا اپنا ہے اور جب سے اللہ ہے وہ صاحب علم بھی علیم بھی ہر چیز کا جاننے والا ہے ازل سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تک ہر چیز کا جاننے والا رہے گا اور اس کائنات کے اندر جتنے رموزات ہیں حقائق ہیں یہ عظیم عوالم ہیں سات آسمان ہیں زمینیں ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہونا ہے ہوا ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کو تفصیل کے ساتھ علم ہے تو اس علم کے حوثیت یہ تھوڑے سے تو تھوڑے ہو سکتے ہیں یقیناً اس علم کے فوجات بہت زیادہ ہیں اللہ جس کو چاہے کچھ نہ کچھ سے نوازتے ہیں جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک فرمایا وہ علّامہ کا معلوم تکن طالب یہ میرا ابھی ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں تمام چیزوں کو علم نہ جواب نہیں جانتے یعنی ہم نے آپ کو ہر چیز کے علم دے دیا اس کے باوجود اللہ علیہ پیرنبی فرماتے میرا ابھی بھی یہ دعا کرتے روکر رب علم یا اللہ میرے رب میرے علم اضافہ تو یہیں سے آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے علم کا جو ہے کوئی حد ہے کوئی حدود ہے اس کے علم کا کوئی حط حدود نہیں ہے ہاں جی وہ بے ذات ہے و علم بے کا مالک ہے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کا معلومت حاصل کریں اور اس کی عظمت کا ادراک کریں کہ کتنا ہی عظیم اللہ ہے انہیں کلمات کے ساتھ جو ہے اس درس کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور اس میں اعظم کے جو ہے یا اسم کے بارے میں بھی آخری درس تھا آگے انشاءاللہ شاء اللہ باعث اِسمِ اعظم نیا ہے وہ یا قابض یا باست ہو ہے دو اسلم کو ایک ساتھ باعث کیا ہے